آج خوشی ہوئی سن کے سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آج کل جو لوشن وغیرہ آ رہے ہیں یا فیشیل کریمس وغیرہ آ رہی ہیں ان میں کسی نہ کسی طور پہ الکحل استعمال ہوتا ہے تو وزو کے بعد کئی لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ لوشن یا کریم چہرے پہ لگانے کی تو مطلب زیادہ تر جو آ رہی ہیں ان میں الکحل کسی نہ کسی طور استعمال ہوتا ہے وضو کے بعد اگر آپ وہ لگا لیں چہرے کے اوپر تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں لگانا چاہیے تو براہ مہربانی آپ بتا دیجیے جی میرے بھائی اگر کسی بھی چیز میں الکوہل وغیرہ یا شراب کی کوئی بھی قسم تو اس کو وضو کے پہلے بھی وضو کے بعد بھی باقی زندگی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شراب کا خریدنا بیچنا رکھنا سب کوئی نہ جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ اڑ جاتا ہے جسم پر تو نہیں رہتا لیکن خریدا تو گیا نا جب خریدا سو گے تو اس میں شراب تھا الکوہل تھا تو جب خریدنا ہی منع ہے اس کا تو اٹھا کر لانا رکھنا سب منع ہے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے یہ اسی میں احتیاط ہے جس چھبیس